السلام حضرت ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی تو انہوں نے تقریر کے اندر یہ لفظ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترما جو ناف کے بارے میں کہ آپ ناف بریزہ تھے تو آپ کا گندا خون نہیں دیا نازب باللہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیدائش ہوئی تو اپنی ماں کا گندا خون نہیں پیا ناف سے ناف بریزا تھے یہ لفظ استعمال رہا اور ان کا دودھ بھر آیا ناوز بلائے اگر ایسے دودھ بھر آیا ان کا جب حضور داہنی میں کہا تو یہ لفظ انہوں نے استعمال کرے تو وہاں لوگوں کو اچھا نہیں لگا کہ آداب کے خلاف جو صاحب تھے وہ اس کو سمجھا نہیں پائے اب میں بتاتا ہوں آپ کو یہی مشکل ہے نا ہمارے یہاں اس لیے فرمایا گیا کہ غیر عالم کو واس کہنا حرام ہے وہ سمجھا نہیں پائے حضور صلی اللہ وسلم یہ امام جلال الدین سیوتی نے خسا سے میں لکھا اور شیخ موقف شاہ عبد الق محدودی دیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدارج النبوت میں بھی اور جو حضور کے فضائل اور کمالات پر کتابیں سب میں موجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے کیا مطلب ناف بریدہ کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ناف اس کے لگی ہوتی ہے اس کو کاٹا جاتا ہے یہ یہاں سے نہیں کاٹی جاتی بلکہ کچھ فاصلے سے دو ایک انچ جو ہے وہ ناف نکلی ہوتی ہے اس کو کاٹا جاتا کاٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب پلنے لگ جائے دس دن میں پندرہ دن میں مہینے میں یہ ناف جو اوپر لگی ہے یہ اصغوت جھڑ جاتی ہے اور اگر یہ وقت سے پہلے جھڑ جائے تو طب میں ہے اور ڈاکٹروں کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وقت سے پہلے یہ ناف اگر جھڑ جائے تو اس میں ہوا بھر جاتی ہے تو دیکھاؤ گے نا بعض بچوں کو کہ وہ جو ناف ہے وہ اس طریقے سے غباری کی طرح پھول جاتی ہے اگر اس کو اس کے وقت سے پہلے نکالا جائے اچھا اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ناف برے پیدا ہوئے حضور علیہ سلاد وہ سلام ہی نہیں, نہیں عام آدمی جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کا جو خون ہے وہ اس کی غذا ہوتا ہے اور یہ ناف کے ذریعے سے اس کے پیٹ میں جاتا ہے اور نکلتا ہے اسی لیے جب عورت حاملہ ہو جائے تو وہ حائزہ نہیں ہوتی وہ خون ادھر منتقل ہو جاتا ہے جو ایک طرح سے بچے کی غذا بن جاتا تو اب جب یہ عام لوگوں کا معاملہ یہ ہے اور جب حضور نہ بریدہ پیدا ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان کی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں بھی ان کی خوراک خون نہیں تھا بلکہ قدرت نے کوئی الگ انتظام کیا وہ اس کو سمجھا نہیں پائے بیچارے